السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اسلامی کی کا مرکز رحمانیہ مسجد الحمد للہ. الحمد للہ نحمده و عید کر و و نو مِن بل من شور انسنا و مین سیات آ مالا میاہ میں فلا دل اشہد نم وہ دلا شری کلم شہد نولا مدنابر سو لو بعد اماب فین خیر حدیث کتاب ددی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشرم محد کل مہد بداپ کل بدا تین ذلا کل ذلا اللهم سن نار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اولذي ارسلنا لوین کلو کرب کا رب لمائ سے فون وہ سلام سلیم ومدول الحمدللہ رب العالمین انتہائی معزز محترم سامعین بھائی بزرگوں سننے والی باہیا با باشرم با, با میری لائ کے سد احترام ماؤں بہنوں بیٹیوں اللہ سبحان تعالی مالک الملک اللہ ارحم الراحمین میرا اور آپ سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے کب کا ہمیں آمالِ صالح کی توفیق عطا فرمائے اور الہ العالمین مجھے آپ کو میری اور آپ سب کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ برے لوگوں سے بری مجلس سے بری صحبت سے بری سوچ سے برے وقت سے ہم سب کو اور ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے میرے دوستوں اور بھائیوں بھائی نے آج کی گفتگو کا عنوان حکانیت مسلک اہل حدیث اعلان کیا ہے میری کوشش ہوگی کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں اپنی گفتگو کو کروں اللہ تعالی مجھے حق کہنے کی سچ کہنے کی اور مجھے اور آپ سب کو حق سچ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے خالق کے کائنات نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ جب اللہ تعالی نے عدم علیہ السلاۃ وسلام کو اور ان کی بیوی اماں ہوا کو علیہ السلام کو زمین پر اتارا تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب زمین پر جاؤ لیکن زمین پر میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا میں تمہاری مکمل رہنمائی کروں گا کیونکہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی زمین پر جب اترے تو نظام میں زندگی کا انہیں کوئی پتہ نہیں کیسے گزارنی ہے پہلے ایک غلطی خطا ہو چکی تھی آدم علیہ السلام کو پتہ تھا کہ اللہ کی نافرمانی سے غلطی سے کیا ملتا ہے اور کتنا آدمی بیٹھتا ہے آدم علیہ السلام کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ زمین پر اللہ تعالی کی نافرمانی سے اللہ تعالی کی ناراضگی آئے گی چنانچہ جب آدم علیہ السلام زمین پر اترے تو رب کائنات نے فرمایا پریشان نہ ہونا ٹھیک ہے تم سے خطا ہوئی لیکن اب بھی میں تمہارے ساتھ مہربانی کروں گا شفقت اور پیار کا معاملہ کروں گا فَإِمَّا جاؤ زمین پر زمین پر کیسے زندگی گزارنی ہے اس کے لیے میں تمہاری رہنمائی کروں گا فعما یا تین کم میری طرف سے رہنمائی آئے گی میں بتاؤں گا کہ تم نے زندگی کیسے گزارنی ہے کون سی چیز تمہارے لیے حلال ہے کون سی چیز حرام ہے کون سے اعمال تم کرو گے تو میرے محبوب رہو گے کون سا عمل زمین پر انسان کرے گا اور, میری اور غصے میں اضافہ ہوگا میں مکمل تمہاری رہنمائی کروں گا چنانچہ رب کائنات نے انسانیت کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے کہ اس بندے نے اللہ کی زمین پر کیسے زندگی گزارنی ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں کو گہ بگہ بھیجا اللہ کے رسول آتے رہے کائنات کو اللہ کا پیغام سناتے رہے کہ لوگوں اس وقت اس قوم کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ ہدایات ہیں یہ رہنمائی ہے اس طرح سے تم نے زندگی گزارنی ہے مثال کے طور پر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موس علیہ السلام پر تورات نازل کی فرمایا کہ میرا منسا جاؤ قوم کو بتاؤ کہ زندگی اس طریقے پر گزارنی ہے یہ یہ اعمال کرنے کے ہیں یہ اعمال نہیں کرنے کے ان چیزوں کو کرو گے تو اللہ کا قرب حاصل کرو گے یہ اعمال ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اس کا غصہ بھڑکے گا اس سے دور ہو جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ نے تورات ہدایت کے لیے دی یہ سلسلہ چلتا رہا پھر رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انتخاب فرمایا دنیا کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھانے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام نے وقت گزارا اللہ تعالیٰ نے انجیل نازل کی رب کائنات فرماتے ہیں پھر ایک زمانہ فطرت کہا گیا رسولوں کا سلسلہ ہم نے ختم کر دیا اسے زمانہ فطرت کہا جاتا ہے پھر رب کائنات فرماتے ہیں یا اہل الکتاب کتاب والوں والوں تورات انجیل والو، اب ہماری طرف سے رہنمائی کے لیے زندگی کیسے گزارنی ہے ہم نے ایک بشیر اور نظیر کو بھیجا ہے ایک رسول کو بھیجا ہے جس کی بشارت حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہیں دے چکے ہیں مبشر بے رسولی یاتی ممبادی اسمہ احمد اب وہ ہمارا بشیر نظیر وہ ہماری طرف سے ہدایات لے کر آ گیا ہے اب کائنات نے زندگی کس طرز پر گزارنی ہے زندگی اب کیسے گزرے گی اب حلال کیا ہوگا حرام کیا ہوگا جائز کیا ہوگا نجائز کیا ہوگا کون سا عمل کیسے کرنا ہے کس وقت کے اندر کرنا ہے کتنی مقدار کے اندر کرنا یہ سارے کے ساری ہدایات اور رہنمائی کے لیے ہم نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کر دیا اب ہمارا رہنما ہماری طرف سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں اب جو کچھ وہ کہیں گے جو کچھ وہ بتائیں گے جو کچھ وہ کر کے دکھائیں گے وہ رسول اللہ صلی اللہ السلام سے ہدایت ہوگی وہ ہماری ہی طرف سے ہمارے نمائندے ہوں گے کوئی بھی عمل رسول کا ذاتی نہیں ہوگا جو بھی عمل کرے گا رب کائنات نے قرآن مجید کے اندر صاف الفاظ کے اندر بتا دیا فرماتے ہیں اللہ, تکن تالم وکان فضل اللہ پروردگار فرماتے ہیں جو کچھ میرا محبوب محمد ذاتی رائے نہیں علام کم علم تکن تالم وہ جو کچھ کرتے ہیں ہم نے انہیں تعلیم دی وہ ہماری تعلیم ہے وہ نماز پڑھتے ہیں کیسے اپنی رائے سے نہیں ہماری تعلیم ہے ہم نے تربیت کی ہے انہوں نے روزے کے حکام بیان کیے علامہ کا معلوم تکن تالم وہ اپنی طرف سے نہیں ہم نے انہیں تعلیم دی ہے انہوں نے معاملات کے اندر ہدایات دی ہیں علامہ کا معلوم تکن تالم ہم نے تعلیم دی ہے اپنی مرضی سے نہیں کیا انہوں نے حقوق کے مسائل بیان کیے عبادات کے مسائل بیان کیے حلال و حرام کے مسائل بیان کیے زندگی کے اندر جو بھی وکیل ہی قسم ہے ساری کائنات غلط ہو سکتی ہے مستفا کی زبان سے نکلا ہوا کوئی جملہ غلط ہے کیوں اس لیے کہ ان کی ہر بات کی ہم ضمانت دیتے ہیں کہ وہ ہماری طرف سے رہنما ہے اس لیے قرآن مجید نے ایک اور مقام فرمایا میں یت الرَّسُولَ فَقَدْ افقاد اطالہ لوگوں سنو جس نے ہمارے رسول کی پیروی کی ہمارے محبوب کے پیچھے چلا وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی عام انسان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ مکمل اس یقین کے ساتھ چلے کہ وہ ہماری رہنمائی میں زندگی گزار رہا ہے میں یوت الرَّسُولَ فَقَدْ افقاد اطا وہ ہماری رہنمائی میں زندگی گزار رہا ہے جو کچھ ہمارے مصطفیٰ کہہ رہے ہیں مَا زَلَّ وَمَا غَوَا وَمَا کہاں میں جہاں مصطفیٰ ہے حق کہاں سے نکلے گا مستفیٰ کی زبان صلی اللہ علیہ وسلم منبع رشد و ہدایت ہے اس لیے اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہم نے رسول اللہ کو اس لیے نہیں بھیجا لوگ میرے محبوب پیغمبر کے نام کے نظرانے دیتے رہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ کوئی دنیا کے اندر کامیابی کی سمجھ لے کہ جب ہمارے محبوب کا نام آئے وہ اپنے انگوٹھے چوم لے اور کہے کہ ہم نے حق ادا کر دیا ہے پرمایا نہیں ہم نے کائنات کے اندر رشد و ہلاکت کے لیے منتخب کیا ہے تو ہم نے محمد رسول اللہ کو کیا ہے رسول ودین اللہ ہم نے رسول اللہ کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا ہے جو کچھ ہمارے محبوب کہتے ہیں وہ حق ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہتے وہ اللہ کی طرف سے رہنمائی صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب العلم کے اندر ہے حضرت ابو حر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں سارے لوگوں سے زیادہ حدیثیں کو یاد کرنے والا تھا سوائے عبداللہ ابن عمر ابن لاس کے فعین وہ اللہ اکتوبو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہیں تھا کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن سے کہا کہ عبداللہ ہر وقت تم, تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو نکلتا ہے لکھتے رہ جاتے ہو یار کبھی اللہ کے رسول غصے میں بھی ہوتے ہیں کبھی کسی حالت میں ہوتے ہیں ہر حالت ایک جیسی انسان کی نہیں ہوتی ہر بات نہ لکھا کرو اس لیے کہ غصے میں اندر جو بات کہہ دی کہ وہ آپ لکھ لیں گے تو قیامت تک کے لوگوں کے لیے تو وہ حجت ہوگی لوگ کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لوگوں کے کہنے کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ کی زبان سے نکلے ہوئے فرامین کو لکھنا چھوڑ دیا اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ یار تم نے وہ میری باتیں لکھتے تھے نہیں لکھتے رسول ہے ایسے ایسے لوگوں نے کہا آپ نے فرمایا عبداللہ،, عبداللہ, عبداللہ جو کچھ میری زبان سے نکلتا ہے لکھ لیا کر اللہ کی قسم میرے منہ سے جو بھی نکلتا ہے وہ سوائے حق کے کچھ نہیں ہوتا میں غصے میں بولتا ہوں پھر بھی حق نکلتا ہے جس وقت بولتا ہوں سوائے حق کے مستفی کی زبان سے کچھ نہیں نکلتا کے اندر کوئی ہستی ایسی نہیں کہ جس کی زبان سے ہر وقت حق نکلتا ہو بڑے بڑے صحابہ کرام بڑے بڑے اہل علم حضرت عمر فاروق جیسے ہستی جن کے بارے میں بخاری شریف کے اندر آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب کے اندر دودھ پیا تو دودھ سیر ہو کر پیا پھر میں نے اپنا دودھ بچا ہوا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کرام کہنے لگے اللہ کے رسول ماں اول یا رسول اللہ اے اللہ, اللہ کے محبوب پیغمبر آپ اس کی تعبیر بتائیں آپ نے فرمایا اس کی تعبیر علم ہے میرے بعد سب سے زیادہ علم عمر فاروق کو ہوگا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کی زبان سے بھی ہر وقت حق نہیں ہوتا اللہ کے محبوب پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے مسجد نبی میں حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے ہیں اور فرماتے ہیں جو کہے گا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے آزرے بہنوں کا میں اس کی گردن مار دوں گا اب یہ عمر کہہ رہے ہیں خلیف ہے ہیں ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں لوگ منقان محمدن محمد ان فعین محمد ان قدمات منقاند اللہ فن اللہ یموت وما محمد رسول کد خلط من قبل آیات پڑھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو کانا وقع کتاب اللہ جب اللہ کی کتاب پڑھی جاتی حضرت عمر اپنی ہر رائے کو مسترد کر دیتے اب وہی دوسرا دن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو فرماتے ہیں لوگوں کل میں غلطی کھا گیا تھا کل میری زبان سے غلط نکلا تھا ارف تو انہدمات اب میں بھی جان گیا ہوں کہ رسول اللہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے بڑی سے بڑی ہستی کی زبان سے بھی غلط جملہ نکل جاتا ہے مگر رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم کی زبان سے غلط بات ہے نہیں نکلتی آپ جب بھی کہتے ہیں سچ کہتے ہیں جو بھی کرتے ہیں سچ کرتے ہیں اللہ تعالی نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کی روش یہ بیان کی ہے کہ ایمان والا وہ ہوتا ہے جو ہمارے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد شک پیدا کرتا اب حق کیا ہے جو مستفی کہتے, کہتے ہیں جو اللہ کا رسول نہیں کہتا وہ حق ہو سکتا حق وہ ہے جو عمل رسول اللہ کرتے ہیں جو رسول اللہ عمل نہیں کرتے وہ حق ہو سکتا آئیے میں چند مثالوں سے اللہ کے محبوب کا گمبر نے فرمایا کہ آزان دینے والے دن قیامت کے نور کے ممبروں پر ہوں گے ان کی گردنیں بلند ہوں گی وہ سردار ہوں گے اب کوئی آدمی عید گاہ کے دن عید گاہ کے اندر عید والے دن آزان دے کیا اسے ثواب ہوگا جو کلمے وہی ہیں وہی کلمے ہیں. اللہ کی توحید مصطفیٰ کی نبوت کی شہادت نماز کی دعوت اور عید کی نماز تو بر صغیر میں وہ نماز ہے جو ساری نمازوں سے زیادہ لوگ اس میں ہوتے ہیں اس میں تو ہر آدمی آتا ہے اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ لوگوں کو بتایا جائے کوئی آزان دیتا ہے کوئی تکبیر کہتا ہے اگر کہے گا تو اس کی آزان اس کی تکبیر اس کے لیے عبادت نہیں ہوگی اس لیے کہ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا جیسا کیا وہی حق ہے حضرات یہ نماز ہم پڑھتے ہیں نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر سے لیکن ایک آدمی اللہ اکبر نہیں کہتا وہ نماز شروع کرتے ہوئے کہتا ہے بسم اللہ الرحمٰن رحیم سبحانک اللہ اللہ بینی و بین اس نے تکبیر نہیں کہی تکبیر کے اندر ایک نام ہے یاد رکھو اللہ اکبر اللہ بنا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر کتنے اللہ کے نام ہیں تین نام ہیں اللہ رحمان رحیم تینوں اللہ کے نام ہیں اب اس نے اللہ اکبر سے نماز سے نماز شروع کی ہے ایک نام کی بجائے تین اکبر سے شروع کیا کسی کی اپنی ذاتی رائے کتنی اچھی کیوں نہ ہو وہ دین نہیں ہے حق نہیں ہے اس لیے کہ رہنمائی دین اور زندگی گزارنے کے لیے اللہ نے رہنما مستفا کو منتخب کیا ایک آدمی ہے وہ کہتا ہے یار میں نیا نئے عمرے سے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ اطح دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیار عشق اتنا آتے ہی اس نے کہا اللہ اکبر سبحان اللہ پڑھنے کے بعد اس نے الحمد شریف نہیں پڑھا اس نے صورت نہیں پڑھی اس نے درود شریف پڑھنا شروع کر دیا نہیں کوئی بات نہیں درود شریف پڑھا وہ درود شریف جو اتحیات میں پڑھتے ہیں وہ دروش شریف پڑھا نیا نہیں پڑھا وہی جو نماز کے اندر پڑھا جاتا ہے اور جب وہ اتحیات پر بیٹھتا ہے اب کہتا ہے کہ میں اطمینان سے سورج فاتحہ بھی پڑھتا ہوں علام شریف بھی پڑھتا ہوں اور ساتھ دوسری سورت بھی پڑھ لیتا ہوں پہلے اس نے درو شریف پڑھا کھڑے ہو کر قیام کی حالت میں اتحیات کے اندر اس نے بیٹھ کر علام شریف پڑھا اس نے کوئی نئی چیز نماز کے اندر داخل ہے? نہیں کی نیا کوئی نماز کے اندر اس نے الفاظ داخل نہیں کیے وہی درود بھی نماز کے اندر ہے وہی سورت فاتحہ بھی نماز کے اندر ہے اس نے ترتیب کو بدلا ہے توجہ کرنا ترتیب کو بدلا کی وجہ سے نہیں عداوت کی وجہ سے نہیں نفرت کی وجہ سے نہیں نبی علیہ السلام وسلام کی محبت پیار اور عشق میں آ کر کہ یارو یہ نماز تو رسول اللہ کی وجہ سے مجھے ملی ہے اگر اللہ کا رسول نہ آتا نماز نہ ملتی اللہ کا رسول نہ آتا نماز مومن کی معراج نہ بنتی اللہ کا رسول نہ آتا تو مجھے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے کا طریقہ نہ آتا تو کیوں نہ ہو میں اس کائنات کے مرشد اعظم محبوب کے آ کے پہلے اس کی ہستی پر اس کی ذات پر شریف پڑھ لیتا ہوں پھر اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے قرآن تو محبت میں کے اندر کون مولوی ہے جو کہتا ہے اس کی نماز ہو گئی ہے؟ اس نے کون سا برا کام کیا کون سا برا کام کیا درو شریف پڑھا ہے رسول اللہ کی محبت میں پڑھا چلو پی پیچھے پڑھنا تھا پہلے پڑھ دیا تو نماز نہیں اس لیے نہیں کہ اس طریقے کی رہنمائی اللہ کے رسول نے نہیں کی اللہ کو وہ ادا پسند نہیں ہے جو ادا رسول اللہ کے طریقے پر نہ ہو اللہ کو وہ عمل عبادت کرنا پسند نہیں جس عمل کا طریقہ رسول اللہ نے نہ بتایا آج ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں ہر بات میں رسول اللہ کی مخالفت ہر بات میں رسول اللہ کی مخالفت اور پھر ہم بڑے دھڑے سے کہہ دیتے ہیں جو آدمی یہ دعوت دیتا ہے کہ لوگوں آؤ زندگی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی رہنمائی میں حاصل کرو اسے کہا جاتا ہے یہ انگریز کا پیداوار ہے یہ غیر مقلد ہے یہ وہاں بھی ہے نجدی ہے یہ گستاخ ہے اور وہ جس نے فتوی لکھے رسول اللہ کے خلاف جس نے ایک نہیں سینکڑوں کتابیں لکھی رسول اللہ کے خلاف جس نے ایک نہیں ہزاروں مساجد مدارس بنائے رسول اللہ کے خلاف وہ عاشق رسول ہے اور جو آج بھی اس گئے گزرے دور میں کہتا ہے کہ لوگوں کامیابی کی ضمانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جو رسول اللہ کو چھوڑ بیٹھے گا ساری کائنات کو امام مان لے وہ کبھی رشد و ہدایت کے راستے پر نہیں آ سکتا اس لیے کہ اللہ تعالی نے فرمایا اللہ پر ہدانی اور ابی الا سے راتم ممم ملت براہ محنیفا وماں کا ن مل رب کائنات فرماتے ہیں میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل ان ہدانی ربی کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے رہنمائی دکھا دی ہے میرے رب نے مجھے ہدایت دے دی ہے وہ منزل دکھا دی مجھے رہنما بنا دیا کل ان ہدانی ربی علا سے راتم رات مستقیم کا رہنما مجھے بنا دیا ہے رب فرماتے ہیں ان کا لتا سرات اے میرے محبوب میں نے تجھے سرات مستقیم کا رہنما بنایا ہے جہاں جس طرف تم رہنمائی کرو گے میرے محبوب وہ میری رہنمائی ہوگی مدو علا رب ان کلا آپ جب بھی بلاتے ہیں سرات مستقیم کی طرف بلاتے ہیں آپ کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے جو سیرات مستقیم سے ہٹ کر کرب کعبہ کی کسم کائنات کے دنا غلطی کھا سکتے ہیں وہ ہوٹ سے کبھی غلط نہیں نکلتا جن ہوٹھوں پر اللہ کی رحمت کے پہرے ہوتے ہیں آئیے ایک مثال سنیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کائنات کا مرشید بتا رہا ہے کہ لوگوں میرے رب نے اس مسئلے کے اندر یہ رہنمائی کی ہے کہ اگر کوئی آدمی دنیا میں ذمہ دار امیر طاقتور بدماش گنڈا سرمایہ دار یا کوئی بہت بڑا جابر اگر کسی غریب کی بیوی کو دیکھ لیتا ہے اور ڈنڈے کے زور پر مسلے کے زور پر اسے اگوا کر کے اس کی گردن پر سر پر پستول ریفل رکھ کر کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو تو میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا اللہ ولا فلغلاق یہ زبردستی اگر کوئی ظالم کسی مظلوم غریب سے اب اس کی بیوی کی طلاق لیتا ہے تو میرے رب نے اس مسئلے میں یہ رہنمائی کی ہے کہ یہ طلاق واقعہ بولو طلاق واقعہ نہیں ہوتی اب یہ کس نے کہا رسول اللہ صلیم اللہ کس نے کہا ہے؟ رسول اللہ نے مولوی toh, کے دوست ہوتے ہیں اب کیا ہے کل مکر ہے ہمارے ہدایہ کے اندر لکھا ہے فکا کے اندر لکھا ہے زبردستی کی طلاق ہو جاتی ہے اب بتائیے اس مولوی کے مسئلے کو اگر شریعت بنا لیا جائے کسی گریب کا گھر آباد رہ سکتا ہے کے مرشد آزم محمد محبوب پیغمبر نے جب بھی کہا ہے اللہ کی ہدایت کی روشنی میں کہا طریقے سے کائنات کے مرشد آزم کی دوسری حدیث آپ نے فرمایا کہا کہ اگر کوئی آدمی کسی آدمی کی لڑکی اپنے والدین سے باغی ہو کر عدالت میں جا کر مجسٹریٹ کے سامنے دفعہ چونسٹھ کے تحت بیان دلا کر دے کر کسی بوائے فرینڈ کے ساتھ نکاح کر لیتی ہے تو اللہ کے محبوب پیغمبر کائنات کے مرشد اعظم نے فرمایا لوگوں میرے رب نے اس مسئلے میں کیا کہا ہے جب یہ لڑکی عدالت کے اندر جاتی ہے نا تو یہ روز مرہ کے کام ہیں آپ دیکھتے ہیں ایک بوڑھی ماں سفید بالوں والی عدالت کے دروازے پر آ گئی بیٹی کے قدموں پر پاؤں پر اپنے سر سے دوپٹا اتارا اس کے قدموں میں رکھ کر منتیں ترلے کر رہی ہے بیٹی خدا کے لیے ہماری عزت خراب نہ کرو آؤ واپس آ جاؤ ہم تمہیں ہاتھ سے ڈولی میں بٹھا کر رخصت کریں گے ماں کہتی ہے بھاگ جاؤ ورنہ پولیس والوں کو کہہ دوں گی باپ آتا ہے سفید لوگوں سنو کعبہ کی قسم قیامت کام ہو جائے وہ رب سل جلال کی قسم اس سے بڑی زلت کا موقع کوئی نہیں ہوتا آج باپ عدالت کے اندر اپنی بیٹی کے پاؤں پر اپنی ہاتھ رکھ کر اپنی پگڑی پاؤں پر رکھ کر کہتا ہے بیٹی زندگی بھر کی کو رسوائی میں نہ بدل دینا آج واپس آ جاؤ بیٹی کہنا نہیں مانتی عدالت اجازت دے دیتی ہے باپ شرمندہ رسوا ہو کر گھر میں آ کر بیٹھ جاتا ہے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے بھائی شرمندہ نکاح ہو گیا ہے اب رو پیٹو کچھ نہیں ہوتا اللہ کے محبوب کا گمبر فرماتے ہیں لوگو آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں ذلت کے موقع پر ان مظلوموں کے ساتھ میرے رب نے کیا رہنمائی کی ہے اللہ کہ شاہد لین ساری دنیا کے مولوی کہے کہ یہ نکاح ہو گیا ہے میں محمد رسول اللہ کہتا ہوں یہ نکاح نہیں ہوا میرے رب نے ایسا فیصلہ کیا ہے. اب بتاؤ مولوی کی معنی یا رسول اللہ کی معنی؟ یہ روزمرہ کے مسائل ہیں ایک طرف آج ایسا ایسے حالات ہیں جس بات پر لوگ کنٹرول نہیں کرتے طلاق دے دیتے ہیں اب بھاگے مولوی کے پاس مولوی صاحب بتاؤ کیا ہو مولوی مولوی صاحب بس بس بس ختم ختم ختم ایک تو بچے نے جذبات سے کام لیا دوسرا آپ اتنا جلدی جذباتی کیوں کہ ختم ختم کچھ بات ہی سنو اب مولوی کو بھی تھوڑا تھوڑا ہوش آنے لگا کہ آخر عید پر اس نہیں تو میری خدمت کرنی ہے اتنا پھیکا اور خشک جواب دے دوں گا تو یہ رہنے نہیں دے گا کہتے اچھا اچھا ٹھیک ہے کچھ کرتے ہیں سوچتے ہیں بابا جی جذبات میں نا کرتے ہیں کہتا ہے بابا جی اے تو اس نے غلطی کی بچہ ہے بے ہے ندان ہے پر اس کی ایک ہے کہ حلالہ کرا لو کیا کرا لو حلالہ اب حلالہ کیا ہے حضرات ایک رات کے لیے ایک دن کے لیے چند گھنٹوں چند منٹوں چند مہینوں کے لیے اپنی بیوی جسے یہ کہتا ہے میری بیوی ہے کسی اور سے نکاح کر دے پھر اس کے لگا ترلے کرنے منت کرنے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں خدا کے لیے جلدی چھوڑو ہمارے علاقے میں ایسا ہوا ایک نکاح ہوا حلالے کا اور اس کے اندر ہاتھ مار جو ہے وہ بیس ہزار روپے تھی اب جب نکاح ہو گیا تو چند ایک رات دو رات کے بعد وہ آیا بھائی تمہارے ساتھ یہ نکاح کمپرومائز پر ہوا تھا کہ تم نے اسے حلال کر کے یہ عجیب عجیب یہ سنڈا حلال ہو رہا ہے مینٹے پر چھری پھیری جا رہی ہے تمہیں دیا تھا ایک رات کے لیے حلال کرنے کے لیے اب چھوڑ دو بے وقوف ہو چھوڑ دو بیس ہزار حکمار تمہارا باپ بھرے گا یہ بیس ہزار حکمار میں نے لکھے اب کیا کریں بھائی پچیتے ہوئے لوگ آئے بڑے بڑے دنا علاقے کے نمبردار ایم پی ایم میں فیصلہ یہ ہوا میاں ایسا کرو دس ہزار تم دو اگر تم نے دو راتی استعمال تو کیا ہے نا چسکا تو اٹھایا ہے نا تم تم نے بھی دس ہزار تم دو دس ہزار یہ دیتے ہیں اور تم طلاق دو میں آپ سے پوچھتا ہوں یہ عزت ہے یہ غیرت ہے میرے محبوب پیغمبر نے کیا فرمایا اللہ کی لانت و حلال کرنے اور کرانے والے پاس تو آئیے لوگوں دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے جب بھی کہا اللہ کی رہنمائی میں کہا اور مولوی نے جب بھی کہا اپنی سوچ اور اپنے مفاد کے لیے کہا ایک اور مثال دیتا ہوں قرآن مجید کے اندر آتا ہے سارے کو سارے تو فخ ہوئے دیاما جب کوئی چور مرد یا عورت چوری کرے اس کے ہاتھ کاٹ دو اس لیے کہ ایک کی ہاتھ کاٹے جائیں گے پوری ریاست میں امن آ جائے گا پوری ریاست میں امن آ جائے گا اب مولوی نے کہا تو یہ کیا کریں انہوں نے کہا بھائی دیکھو اللہ کا قرآن ہے اور ہم بھی مولوی ہیں ممبر پر ہیں بہار ہم تمہیں چوری کی ترکیب بتاتے ہیں اگر اس طریقے سے کرو گے تو تمہارا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا اب یہ فتوا عالمگیری ہے یہ مسلوں کی کتاب ہے نا یہ چوری سکھانے کی کتاب تو نہیں ہے نا شریعت کی کتاب ہے جی پڑھنے پڑھنے فتوی ہیں اب عالمگیری کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اگر دو آدمی چوری کریں ایک اندر بیٹھ جائے دیوار کو سوراخ لگائے جیسا کرے یہ اندر سے بہر سامان پھینکتا رہے اور ایک آدمی بہر بیٹھ جائے وہ بہر سے سامان اٹھاتا رہے بات سمجھ آ رہی ہے ایک اندر سے بیٹھ کر اندر سے سامان بہر پھینکتا رہے اور بہر والا بہر سے اٹھاتا رہے یہ اندر سے خالی ہاتھ جائے اندر سے کچھ لے کر نہ جائے خالی ہاتھ جائے اب مولوی صاحب بتاؤ ہمارے گھر کو آگ لگ گئی ہے تو چوری ہو گئی اور چور پکڑے گئے ہیں دو آدمی ہیں اب آپ ہی شریعت کے مطابق فیصلہ کر دیں ہم مسلمان ہیں کلمہ پڑھنے والے ہیں مولوی صاحب کوئی چورو ادھر آؤ ہاں بھائی کیسے چوری کی ہے جی چور میں نے تو ایسا کیا کہ سامان بہر پھینکتا رہا ہوں اچھا یہ بتاؤ اندر سے خالی آئے تھے یا ہاتھ میں کچھ لے کر آئے تھے نہیں اندر سے خالی آیا تھا بار والا بھائی تم بتاؤ تم نے اندر ہاتھ ڈال کر چیز لی تھی یا بہر سے اٹھائی تھی یہ جی بہر سے اٹھائی تھی مولی صاحب کہتے ہیں بھائی سنو ان دونوں پر کوئی حد نہیں ہے ان دونوں پر کوئی حد نہیں ہے حد بھی ختم اور چوری کا بہترین طریقہ بھی بتا دیا اب بتاؤ اس کو مانو گے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کو مانو گے اس سے بڑا ظلم ایک اور بتانا چاہتا ہوں اگر گھر والے لینا چاہیں تو اس پر کسان لے سکتے ہیں اگر معاف کر دے تو ان کی مرضی باہر صورت کی دینا پڑے گا یہ فرض ہے یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے اب مولوی نے کیا کہا ترکیب بتا دی چوروں کو ڈاکوؤں کو لٹیروں کو ظالموں کو کہ بھائی اگر بچنا چاہتے ہو کسان سے طریقہ ہم بتاتے ہیں فکا کے اندر کے اندر لکھا ہے منگارا کا سبھی اور بالیگن فلا کی ساس اگر کوئی شخص کسی کو سمندر کے اندر دریا کے اندر تالاب کے اندر گوپ کی ساتھ نہیں ہے اب بتاؤ جس کا بچہ کسی کو گولی سے بجائے تم سمندروں میں اور تالابوں میں بچوں کو غروب کرتے رہو تمہیں ہم کہیں گے کہ ہماری فکر کے مطابق اس پر کوئی کساس نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے تمہیں رہنمائی کے لیے نہیں بھیجا ہم نے مصطفا کو رہنمائی کے لیے لوگو یہ اہل حدیث کی دعوت ہے کامیابی کی ضمانت چاہتے ہو کامیاب زندگی چاہتے ہو اللہ تعالیٰ کی رہنمائی میں زندگی گزارنا چاہتے ہو تو اس نے رہنما بنا کر بھیجا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کہتا ہے کہ یہ شراب ہم نے حرام کر دی ہے والمر ونساب وزلام اور رلیتی نجاس ہے امل شیتان ہے فلطان سے بچ جاؤ یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ شراب ہر قسم کی کیا ہے ہے. بخاری شریف کے اندر سید نے کہا بھائی, اگر یہ ہر قسم کا شراب آرام ہو جائے تو ہمارے تو آدھے مکت دی جائیں گے اب کیا کریں اب مسئلہ نکالا کہ دیکھو ما من عوی عوی عوی لا بہو ہدا سال کے اندر کراچی کے, کے, کے مدارس کے اندر مولوی تیار کرنے کے لیے ایسے مسائل اس کو سکھا جاتے ہیں تاکہ جا کر اگر تم سے کوئی مسئلہ پوچھے تو تمہیں حدیث کی بجائے تم نے فکا بتانی ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کی دی ہوئی رہنمائی کے مطابق زندگی گزارنے کا موقع اب قرآن نے کہا شراب हराम ہے کے اندر مولوی کہتا ہے مَا مِنَ اوی اوی اوی شراب ہو جوار کا شراب ہو گنے کی رس کا شراب ہو یہ حلال ہے لا یہ تو شارے اس کے پینے والے پر کوئی ہاتھ ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ میں سے کون ہے ایسا جو یہ چاہتا ہو کہ میرا بیٹا شرابی بن جائے کوئی ہے میں کہتا ہوں جو شراب پینے کا عادی ہے اللہ کی قسم وہ بھی نہیں چاہتا کہ میری اولاد شرابی بن جائے اب مولوی نے کیا کہا کہ گندم کا شراب پی لو جو کا شراب پی لو شہد کا شراب پی لو گنے کی رس کا شراب پی لو اور جوار کا شراب پی لو سوائے انگوروں کے ہر قسم کا شراب حلال ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ مولوی کی شریعت پر چلیں گے آپ کی اولاد شرابی بنے گی کہ نہیں بنے گی حضرات ہماری دعوت کسی خاص فرقے کی نہیں میں اہل حدیث مسجد میں یہ کہا کرتا ہوں کہ لوگوں اہل حدیث مولوی سے غلطی ہو سکتی ہے اہل حدیث مصنف غلطی کھا سکتا ہے اہل حدیث خطیب کی زبان سے غلط نکل سکتا ہے میری دعوت اہل حدیث مولویوں کی طرف نہیں ہے میری دعوت اہل حدیث شیخ الحدیثوں کی طرف نہیں ہے میری دعوت ہے اس حسطے کی طرف جسے اللہ نے کائنات انسانیت کے لیے رہنما بنایا ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی حدیث ہے آپ تشریف فرما ہے ایک عورت آتی ہے آ کر کہتی ہے کہ حضور میں اپنے آپ کو آپ کے لیے ہیبا کرتی ہوں اگر آپ میرے ساتھ نکاح کرنا چاہیں تو کر لیں میں اپنا نفس آپ کے حوالے کرتی ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خموش ہیں یہ بیٹھ جاتی ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد کھڑی ہوئی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگی امام المبیا اگر آپ کو حاجت ہو تو میں اپنا نفس پیش کرتی ہوں آپ میرے ساتھ نکاح کر لیں اس کی خواہش یہ ہے کہ میں بھی امہات المومنین میں سے بن یہ نہیں خواہش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے اس لیے کہ وہ وحی کے بغیر بولتے یہ تکبر کی وجہ سے نہیں تھا غرور کی وجہ سے نہیں تھا انتظار کس کا تھا اللہ کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے خاموش ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ پاک پیغمبر جی آپ کو کوئی حاجت نہیں تو میرے ساتھ اس کا نکاح کر دی تھی بخاری شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول میں جاتا ہے واپس آ کر کہنے لگا اللہ کے پاک پیغمبر جی مجھے تو حکمار کے لیے کوئی چیز نہیں ملی یہ دلہا عجیب ہے آج کل ایسا دلہا ہے کوئی آج تو مکان پہلے لڑکی کے نام لکھوایا جاتا ہے اکمار میں اتنے طلاق لاکھ اور جیب خرچے اتنا اگر چس کی آٹھ ہزار ہو یہ دس ہزار جیب خرچ کا لکھا ہوتا ہے اور پھر بھی ہم کہتے ہیں میں نے تمہیں بیٹی اللہ واسطے دے دی وہاں کیا تھا یہ طالب علم تھا گیا کوئی چیز نہیں ملی اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم جاؤ بولا او کانا کھاتے بمن ایک لوہے کی انگوٹھی صحیح لاؤ کچھ تو حق مار کے لیے لاؤ اب یہ کیا جانتے ہیں کہ ایک آدمی کو رشتہ مفت میں صرف ایک لوہے کی انگوٹھی پر اب اس نے کتنی کوشش کی ہوگی خود کہ اس اس نے انگوٹھی تلاش کرنے میں کوئی کسر چھوڑی ہوگی اسے رشتہ مفت میں نہ بٹا سٹا نہ شرائط نہ کچھ نہ کوئی چیز ہی نہیں مفت میں رشتہ اور وہ بھی لوہے کی انگوٹھی پر یہ واپس آیا بےچارے کا لٹکا ہوا آ کر افسوس پریشانی کے اندر آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کہناات کے مرشد اعظم مجھے تو لوہے کی انگوٹھی نہیں ملی ہم شکر بیٹھ گئے اب تھوڑی دیر کے بعد یہ اٹھ کر جانے لگا کہ مجھے تو لوہ کی انگوٹھی نہیں ملی کوئی اور صاحب کھڑے ہو جائیں گے وہ اکمار دے دیں گے اس کا رشتہ ہو جائے گا تو مجھے ارمان لگے گا کاش لوہے کی انگوٹھی بہ جاتی یہ دوسرا تو نہ لے کر جاتا جانے لگے اللہ کے اسے پلایا فرمایا بتاؤ مجید کو جانتے ہو شیون قرآن کچھ آتا ہے تمہیں کہنے لگا سورتم کزا سورت ان کزا اللہ کے پہرے سورت مجھے یاد ہے اچھی طرح یاد ہے اللہ کے رسول نے کیا فرمایا لوگوں سنو یہ نکاح کون پڑھا رہا ہے آج کا بُ جو نکاح پڑھانے کے بعد دیکھتا ہے باپ کہاں ہے؟ کتنے پیسے دے گا جدرتا ہے لڑتا ہے یہ نکاح کون پڑھا رہا ہے کائنات کا مرشد کامدرد محمد اور رسول اللہ, اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا تمہیں صورتیں آتی ہیں جی آتی ہیں فرمایا سب کا سب کا میں نے تیرا اس کے ساتھ نکاح کر دیا اس قرآن کے ساتھ اسے قرآن کی صورتیں سکھا دینا یہ تیرا حکمار ہو گیا اس کو قرآن کی صورتیں سکھا دینا یہ تیرا حکمار ہے جاؤ اب نکاح کس نے پڑھایا رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے نکاح کے لیے کس کا انتخاب کیا کہ فرما تیرے پاس کوئی چیز نہیں تو یہ قرآن کی تعلیم قرآن کی چند صورتیں سکھانا ہی حکمار ہے جاؤ میں تیرا نکاح پڑھاتا ہوں آپ نے نکاح پڑھا دیا ادھر مولوی کہتا ہے یہ کیا ہو گیا ہدا کے انہوں نے لکھا اللہ اللہ آج ہم کیا کرتے ہیں اولویوں نے اد کر دی ہے رب کعبہ کی قسم میں کیا بتاؤں میں نے گیارہ سال ہدایا پڑھایا ہے گیارہ سال میں نے ہدایات پڑھایا ہے اب رب کا قرآن یہ کہتا ہے اللہ میں ہماری اس رہنمائی کو اپنانا ہے اب ہدایات کے اندر کیا لکھا لارے مسلم دیکھو اگر مسلمان انڈیا کے اندر کاروبار کرتا ہے اگر مسلمان یورپ کے اندر کاروبار کرتا ہے کسی غیر مسلم کے ساتھ کاروبار کرتا ہے لا ربا یہ کوئی سود نہیں ہے اگر سودی کاروبار کرے گا بھی کبھی تو یہ سود نہیں ہے مسلمان آپس میں سودی کاروبار نہ کریں اگر ایک مسلمان کا انٹرنیشنل مخالفت کی جاتی ہے کہا کیا جاتا ہے یہ غیر مقلد ہے یہ, ہے. یہ رسول اللہ کو نہیں مانتے استحزا کیا جاتا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی آتیش کا اب ایک مولوی اس نے تقریر کی اس کی تقریر موجود ہے وہ کہنے لگا ابھی غیر مسل تو نبی کی ہر حدیث ماننے کے لائق نہیں ہوتی ہر حدیث قابل عمل نہیں ہوتی میں حدیث پیش کر دوں تم عمل کر کے دکھاؤ اب سننا اس نے استحدہ اور مذاق کس کے ساتھ کیا ہے حدیث بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو کے بعد اپنی بیویوں کا بوسہ لے لیا تھا ایک آدمی اگر وضو کے بعد اپنی بیوی بی کا بوسہ لے لیتا اس وضو نہیں ٹوٹتا اب اس نے استضاع کیا, کیا, کیا کہ اگر تم کہتے ہو کہ ہم ہر حدیث کو مانتے ہیں تو اپنی بیویوں کو پہلے مسجد کی ٹوٹیوں پر لاؤ مسجد کی وضو والی جگہ پر لاؤ وہاں تم وضو کرو وضو کے بعد مسجد میں اپنی بیوی بوسہ لے کر بتاؤ کہ تم حدیث پر عمل کرتے ہو یا نہیں کرتے کا کیا. کہا میں بھی تم میں سے آیا ہوں فکر کو جانتا ہوں ہم تو رسول اللہ کی حدیث پر امل کرتے ہیں رسول بیویوں کا بوسا لیا ہم بھی لے لیتے ہیں کوئی گنا نہیں تم عمل کرو گے فکا پر تم پکے فکر والے بنتے ہو فکا کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کوئی مرد اگر اپنی عورت کی شرمگاہ کی طرف دیکھے نماز کی حالت میں نماز نہیں ٹوٹتی میں نے کہا تم اگر مولوی اپنے باپ کے ہو جاؤ مسجد کے محراب کے اندر بیوی کو لاؤ ہم پردہ لگا دیتے ہیں اور اپنی بیوی کی شرمگاہ کو دیکھ کر نماز پڑھ کر دکھاؤ میں مانوں گا کہ تم فکر کے ماننے والے کالمو تمہیں حیا نہیں آتا نبی کی حدیثوں کا استعمال مولوی کو. ہمیں کوئی اعتراض نہیں تھا مولوی مولوی سے کو. جنگ کرتے رہتے ہیں گالم تم نے استحدہ کیا مذاق اڑایا تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا مذاق اڑایا رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے آپ وسلم کا عمل تھا بَيْنَ وَالْمَغْرِبِ سفر کی حالت میں ہوتے آپ زہر اور اثر کو جمع کر لیتے مغرب اور شاہ کو جمع کر لیتے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کس کا عمل ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اور بتانے والے کون ہے صحابی ہیں. ایک طرف تم کہتے ہو کہ یہ انگریز کی پیداوار ہے ہم حوالہ رسول اللہ کا دیتے ہیں. تم اس کا انکار کر دیتے ہیں. رسول اللہ کا, عمل ہے. کسی کا نہیں عمل یہ رسول اللہ کا عمل ہے آج وہابی بتا رہا ہے خالی سے صحابی نے بتایا تھا رسول اللہ ایسے کرتے تھے کہ زہر اور مغرب اور عشاء آپ سفر کی حالت میں کٹھا پڑھ لیتے تھے یہ حوالہ بخاری شریف کے اندر ہے. تم نے کیا تھا اللہ یجم بین فرض بے حضر سفرن و ماترین کہ دو فرضوں کو زہر اور اثر کو مغرب اور عشاء کو کٹھا پڑھنا جائز نہیں ہے کسی سفر کے عذر کی وجہ سے یا بارش کے عذر کی وجہ سے اب فتویٰ کس کے خلاف دیا کس کے خلاف فتویٰ دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف فتویٰ اللہ کے محبوب پیغمبر کی عمل پر اعتراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا جاؤ بخاری اٹھاؤ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب آزام کا نمبر آیا کسی نے کہا ناخوش بجا دو کسی نے کہا کچھ بجا دو یہ سارا کا تذکرہ گیا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو حضرت حکم دیا پاؤ میرا بلال صحیح بخاری شریف ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بلال کو حکم دیا ہے یہ کسی اہل مسجد کے مؤذن کو مولوی حکم نہیں ہے یہ کائنات کا کا بھی, بھی رسول اللہ کا ہزم نہ ہوا اور کہنے لگا نہیں نہیں علی کامت مسلزان جیسے آزان دوہری ہوگی تکبیر بھی دوہری ہوگی کس پر اطراض کیا تم کس کو تختہ مشق بنایا ہے کن کی حدیث کو تم نے دنیا کے سامنے رسوا کیا ہے کس ہستی کو تم نے لوگوں کے سامنے ایسے پیش کیا کہ یہ ہستی قابل عمل نہیں ہے ان کا عمل نہیں ماننا چاہیے تم نے مولویوں کو پیش کیا اس ہستی مکے کی اس محبوب ہیں میرا کو لاتے ہو بغداد اور دنیا کے, کے, کے, فلاں فلاں کے فتح کے جات کی نظر کرتے ہو پیغمبر کی تعلیمات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری شریف کی حدیث ہے آپ ہی بات کرتا ہوں اس لیے کہ آپ یہ میری تقریب بڑی تلخ اور کڑوی ہے عجیب بات ہے وقت کی پابندی نہیں ہے اللہ کے محبوب پیغمبر کا عمل یہ تھا کہ جب فجر ہوتی جمعہ کے دن جمعہ کا دن صبح کی نماز ہوتی اللہ کے محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعات کے اندر الف لام میم تنزیل یہ صورت پڑھتے اور دوسری رکعات کے اندر سورہ دہر حل الانسان یہ پڑھتے تھے یہ آپ کا عمل تھا کس کا عمل تھا رسول اللہ صاحب یہ عمل کس کا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا آپ نے دن بھی مخصوص جمعہ کا دن اور وقت بھی مخصوص صبح کا وقت بھی مخصوص دن بھی مخصوص اور پھر قرآن کی صورتیں بھی مخصوص صبح کی جمعے کے دن صبح کی نماز میں پہلی رکعت میں آپ صورت لام میم تندیر سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت کے اندر صورت تہر پڑھتے تھے قرآن کی صورتیں بھی متعین دن بھی متعین اور صبح کا وقت بھی متعین <سؤال> اور بھی سب خوشی امر کی رسول کا چھوڑوں گا لکھا ہے یہ چھٹے سال کے اندر پڑھا کر مولوی کو پکا کر دیا جاتا ہے کہ اگر حلالی ہو تو رسول کی حدیث کی بجائے ہمارے فتو دینا کیا دیا فتوا اور یوک رہو یوک کا کل شعیم بشم قرآن نماز کے لیے مقرر کرنا مکرو ہے قرآن کی کسی ایک صورت کو کسی ایک نماز کے لیے مقرر کرنا کیا ہے مکرو ہے اب میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں یہ عمل رسول اللہ کا تھا یا ہمارا تھا یہ عمل کس کا تھا کس کو مکرو کہا گیا کس کی نماز کو مکرو کہا گیا ہے اور کس کے عمل پر یہ تن انکار کیا گیا ہے ربہ کی کی رب کی قسم پوری کائنات کے صوفیات کیا علماء کی تسبیحات ان کی عبادات ان کی ریاضات ایک پلڑے کے اندر رکھ دی جائیں اور میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلی ایک تسبیح ایک پلڑے کے اندر ہو رب کعبہ کی قسم پوری کی عبادتیں ہلکی ہو جائیں گی میرے محبوب پیغمبر کی زبان سے نکلی ایک تصویر پوری کائنات کی عابدوں کی عبادت سے بھاری ہو جائے گی اگر رسول اللہ کی نماز مکرو ہے تو اور کون ہے دنیا کا جس کی نماز کہیں گے کہ یہ ٹھیک ہے کون ہے کہیں گے کی نماز اللہ کو پسند ہے اور تمہیں نبی کی تکبیر بھی پسند نہیں نبی کی نماز پسند نہیں نبی ہے اچھے انگریز ہے جو تمہیں کہتے ہیں کہ تمہیں غیر دلاتے ہیں کہ کلما جس کا پڑھتے ہو اس کی حدیث پر تو نہ کرو اس کے قول اقوال پر تو اسنز نہ کرو حضرات اہل حدیث کا منحج اہل حدیث کی دعوت کسی فرقے کی دعوت نہیں اللہ کی قسم کسی فرقے کی دعوت نہیں اگر ہمیں کوئی کہ فلاں یہ لکھا ہے فلاں نے تمہارے نے یہ لکھا ہے فلاں نے یہ لکھا ہے ہم کہتے ہیں بھائی اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا ہے تو غلط لکھا ہے وہ تمہارا ہے میں نے کہا نہیں ہمارا ہے لیکن ہم اس کی اس بات کو نہیں مانتے ہم کسی اہل حدیث کا فتو ہو سن لو اگر وہ زبان پیغمبر سے نکلے ہوئے جملے کے خلاف ہو میں اہل حدیث مسجد میں کہہ رہا ہوں ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا دیتے ہیں ہمیں کوئی اس کی ضرورت نہیں ہے جتنی عزت اہل حدیث کے دل کے اندر مستفا ہے اتنی عزت کسی اور کی نہیں آ سکتی کیا سمجھتے ہو تم اہل کو یہ فرقہ ہے رب کعبہ کی قسم یہ فرقہ نہیں ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم اہل لدیش مولوی کی بات کو رسول اللہ کے مقابلے میں نہیں مانتے تمہارے اندر اگر رسول اللہ کے احترام ہے کہ ہم رسول اللہ کے مقابلے میں کیا لکھا ہے اور اگر انگلی پر نجاست لگ جائے کوئی گندگی لگ جائے اسے تین مرتبہ منہ میں چاٹ لو وہ پاک ہو جائے گی اب میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کے لیے انگلی تو تمہاری پاک ہو جائے گی منہ کا حالت کیا ہوگی منہ بنے گا خدا کا خوف کرو آؤ میں دعوت فکر دیتا ہوں میں نے پینتالیس سال اس علاج میں گزارے ہیں اور پینتالیس سال کے بعد میرے رب نے مجھے اور یہ بھی بتا دوں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ اہل لدیس کیوں ہوئے میں کہتا ہوں کیوں نہ کہو کیسے کہو کیسے ہوئے؟ میں کہتا ہوں میں حدیث کو دیکھ کر اہل حدیث ہوا ہوں اہل حدیثوں کو دیکھ کر نہیں ہوا میں حدیث کو دیکھ کر ہوں اور میں وہ شخص ہوں جو اہل حدیث ہونے کے بعد بھی 25 دن تک اسی مسجد میں میں جمع پڑھاتا رہا جس میں میں نے اعلان کیا تھا اہل حدیث ہونے کا اور میں نے رسول اللہ وسلم کی حدیث کا درس دینا شروع کیا جب میں نے حدیث کا درس دینا شروع کیا اس وقت میری آنکھیں کھلی میرے رب نے کہا کس طرح پھرتے ہو آدم تو یہ کہتا ہے تو مولویوں کی چھپ چھپاگتے ہو اللہ کی قسم میں نے وہی عید کی نماز پڑھائی اپنی مسجد میں کھڑے ہو کر اور میں نے کہہ دیا لوگوں سن لو آج کے بعد میں اہل اہلدیث ہوں اہلدیث مولویوں سے مل کر اہل اہلدیث نہیں ہوں اس لیے جو بھی مشکلات آئیں جو بھی مسائل آئے میں اہل حدیثوں کے ساتھ کمپرومائز کے ساتھ اہل حدیث نہیں ہوا تھا میں حدیث کو دیکھ کر ہوا تھا اس لیے میں نے ہر مشکل کو خندہ پشانی سے برداشت کیا ہے اس لیے کہ میں نے کسی پر احسان نہیں کیا میں نے اپنے آخرت کو درست کیا ہے ورنہ آپ کو پتہ ہو کہ کتنی مشکلات ہوتی ہیں حضرات میں نے ابھی ابھی میں نے یہ انیس نومبر کو میں نے بیٹے اور بیٹی کی شادی کی بہنیں زندہ ہیں چار بھائی زندہ ہیں ماں زندہ ہے کوئی ایک بھی ان میں سے ہماری شادی بیٹے اور بیٹی کی شادی پر نہیں آیا میں آپ سے پوچھتا ہوں جب ایسی حالت ہو کیا حالت ہوتی ہے آدمی کی لیکن الحمدللہ شرع صدر ہے آج بھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہو اور گفتگو کر رہا ہوں کوئی ملال نہیں کوئی پریشانی نہیں کوئی غم نہیں ہے اس لیے کہ ہم نے دنیا کائنات کی ہستیوں کو چھوڑ کر اللہ کے منتخب ہستی کا انتخاب کیا ہے ہمیں فخر ہونا چاہیے کوئی ہمیں कसम انگریز کی پیداوار ہے بے رہے. کوئی ہمیں غیر اللہ کی قسم کبھی کسی کو, کسی کے تانے کا جواب نہیں دینا اس لیے کہ یہ ہمارے منہٹ کے خلاف ہے کوئی ہمارے اوپر کیچڑ اچھالے ہمارے اوپر علاجیں پھینکے ہمارے ذات کے اوپر جو مرضیاں کرے ہم اس کا جواب نہیں دیں گے کہ ہم نے یہی سبق رحمت اللہ عالمین سے سیکھا ہے اور اگر اللہ کی حدیث پر کرے گا ہم سب سے پہلے سینہ تان کر جواب دیں گے فتیجہ ہے بیٹھا ہوا ہے پاس اور انگوٹھے پر ٹھکریاں یوں رکھ کر مار رہا ہے جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ کنکریاں مار رہا ہے تو حضرت عبد اللہ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹا ایسا نہ کرو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا اسے آنکھ جائے قتل تو نہیں ہوتا بس نقصان ہی ہے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے نہیں کرنا اب یہ بھتیجا ہے سدا بھتیجا تھوڑی دیر رکا رہا پھر اس نے اسی طریقے سے مارنا شروع کر دیا حضرت عبداللہ مغفل ابتیجا ہے اچھا ہے آپ نے کیا فرمایا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے کہ آپ نے انگوٹھے پر ٹھیکریاں رکھ کر مارنے سے منع کیا تخذفو کی کی پھر تو نبی کی حدیث کے خلاف کرتا ہے کا نقدی کاروبار پیسوں کا کاروبار اگر لین دین ہو تو آپ نے کمی بیشی کے ساتھ لینے دینے سے منع کیا ہے برابر سرابر کو میں مثال دیتا ہوں جیسے آج بچوں کی شادی ہوتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں دکان والے کے پاس جاتے ہیں بھائی نئے نوٹ دے دو یہ پرانے لے لو کہتا ہے پچیس فیصد کٹوتی ہوگی بھائی سو دے دو پچہتر روپے تمہیں مل جائے گا اب ہم نے پرانے نوٹ دے دیے سو لے آئے کس کے لیے مسجد کی تعمیر کے لیے بجلی کے بل کے لیے اللہ کے گھر کے نہیں کنجروں میراشیوں پر ڈالنے کے لیے اور جب مسجد کی باری آتی ہے وہ نوٹ دیتے ہیں جس کی ایک نکڑ سے نمبر پھٹے ہوئے ختم ہے جو دکاندار کسی کو ماچس بھی نہیں دیتا بچہ پاپڑ دے دو پاپڑ نہیں دیتا چلتا نہیں ہے سارے محلے کی دکانوں سے ہوتا ہے کہ مسجد کے گلے میں ڈال دو یہ ہمارا کردار ہے لوگوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے نقدی کاروبار کو ان پیسوں کو کمی بیشی سے لینا دینا हराम ہے اب یہ حدیث सुनाई ایک آدمی بیٹھا تھا وہ مولوی ہوگا باسا, ان کہ اگر یہ نقدی سودا ہو تو یہ بادہ بن سامد رضی اللہ تعالی نے کیا سنایا تھا حدیث رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم اس نے حدیث کے سامنے اپنی رائے کا اظہار کیا میری رائے یہ ہے میری رائے یہ ہے کہ کر لینا چاہیے قید ہے آپ نے فرمایا وہ حد سکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تکول مارا بہی باسا میں نے تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی ہے اور تو کہتا ہے ما باسا کوئی حرج نہیں ہے اپنی رائے پیش کرتا ہے سنو صحابی نے کیا رد عمل کیا فرمایا لا پر میں ولاسک اللہ کی قسم آج کے بعد تو اور میں ایک سائے میں ایک جگہ میں نہیں بیٹھیں گے جس مکان میں میں ہوں گا تمہیں نہیں بیٹھنے دوں گا جہاں تیٹھے گا میں نہیں بیٹھوں گا جس درخت کے نیچے تو ہوگا میں نہیں ہوں گا جہاں میں بیٹھوں گا تمہیں نہیں بیٹھوں نہیں کرتی گوارا نہیں کرتی جھگڑے میں حضرات صحابہ کرام کسی کے وہ واقعہ مشہور نہیں ہے کہ حضرت علی نے ایک آدمی کو کے ساتھ کشتی گی سے پچھاڑ دیا اس نے منہ پر تھوک دیا تو کہتے ہیں حضرت علی کھڑے ہو گئے کہنے لگا ہے پہلے مجھے پچھاڑ دیا اب کھڑے ہو گئے حالانکہ تمہارا غصہ بڑھنا چاہیے تھا فرمایا اب تم نے میرے چہرے پر تھوکا ہے اب لڑتا تو اپنی ذات کے لیے لڑتا پہلے لڑ رہا تھا دین کے لیے لڑ رہا تھا ہم اپنی ذات کے لیے لڑا کرتے ہیں اہل حدیث بے شک گالی نکالو کوئی گالی نہیں کسی قسم کا کوئی تبرہ نہیں جو مرضی ہے زبان سے تمہیں کھلی چھٹی ہے ہم سب کچھ برداشت کرتے ہیں ہمارے اساتذہ کو گالی دو بزرگوں کو دو ماں باپ کو دو جہاں چاہے جیسا چاہے کر لو لیکن اہل حدیث رسول اللہ کے خلاف برداشت نہیں کرتے اس لیے کہ یہ وہابی ہیں جیسے صحابی نبی کے خلاف برداشت نہیں کرتے لوگوں کراچی کے وہابی بھی نبی کے حدیث کے خلاف برداشت نہیں کرتے اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیقہ فرمائے